ومن اوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى ومن اوصى اصهاره فالوصيه لكل ذي رحم محرم من امراته ومن اوصى اغصانه فالخاتن زوج كل ذي رحم محرم من منه ایک شخص نے وسیع کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال میرے پڑوسیوں کو دے دینا تو اب پڑوسی کون شمار ہوں گے تو یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی جن کے گھر اس کے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ پڑوسی ہیں بھائی وہ کیا ہیں اس لیے کہ عرف میں پڑوسی ان کو کہا جاتا ہے جن کا گھر دیوار وغیرہ دوسرے کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو بھائی تو کہتے ہیں ومن او فالی جیرانی ہی اور جس نے وسیعت کی اپنے پڑوسیوں کے لیے فہم الملاس تو وہ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں عند حنیفت رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ومن او فالی افہاری ہی بھائی ایک شخص نے وسیعت کی اپنے افہار کے لیے عربی الفاظ ہیں بھائی عربی اثار کیونکہ سسرالیوں کے لیے سسرال والوں کے لیے تو کن کن کو دیں گے بھائی یہ مال بھائی کی جس کی اس نے وسیعت کی ہے بھائی کون کون سسرالی ہیں کہتے ہیں بھائی اس کی جو بیوی ہے اس کے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوں گے جس کی بیوی کے قریبی محرم رشتہ دار وہ اثھار سے مراد ہوں وہ مراد لیں گے تو کہتے ہیں وہ من اوسالی ہی جس نے اپنے افہار کے لیے یعنی اپنے سسرال والوں کے لیے وصیت کی تو فل وسیت الی کلی دی رحمی محرمی منی ہی تو وصیت ہر ذو رحم محرم کے لیے ہے منی مراتی اس کی بیوی کے بھائی اس کی بیوی کے جو قریبی محرم رشتے دار ہیں وہ مراد ہوں گے اخہار سے من اوسال ہی رحم محرم ایک شخص ہے بھائی اس نے اپنے افطان کے لیے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے جو افطان ہیں میرے افطان جو ہیں ان کو اتنا مال دے دینا تو خطن یاد رکھیے یہ داماد وغیرہ کو عربی میں کہتے ہیں بھائی آپ کون مراد ہوں گے افطان بھائی افطان سے کہتے ہیں اس شخص جس نے وسیع کی ہے اس کی جو قریبی رشتہ دار دار بھی ہیں, جو عورتیں اور اس پر بھی ہیں ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کے خامند مراد ہوں گے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی جیسے بہن ہے پھوپی ہے ان کے خاوند وغیرہ بھائی تو کہتے ہیں وا من او سالی اقتانی اور جس نے وصیت کی اپنے آ دامادوں وغیرہ کے لیے فالخاتن الزوجو کل ذات رحم محرم من ہو تو تو خاتن جو ہے وہ خامن ہے ہر اس شخص کے ہر قریبی رشتہ محرم عورت کا محرم اس شخص کی جو قریبی رشتہ دار محرم عورتیں ہیں ان کا خامند بھائی یہ عربی الفاظ ہیں بھائی اردو میں خطن عین داماد خطن کا کوئی معنی نہیں بنتا بھائی کوئی جو برابر اس کا معنی ادا کر سکے اردو اردو میں تو داماد صرف کس کو کہتے ہیں بیٹی کا جو خامند ہوتا ہے بس لیکن خطن کا معنی وسیع ہے آرمی میں بتلا دیے یہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے سمجھ میں آیا بھائی اقاریبی فل وسیع القربی فل اقربی مین کلی بھی رحمی محرمی مین ہو بھائی یہ کاتی نے وسیعت کی کہ یہ مال میرے مرنے کے بعد اتنا مال میرے قریبی رشتہ داروں کو دے دینا یہ قریبی رشتہ دار کون ہے بھائی کن کو دیں گے کہتے ہیں جو اس کے قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں قریبی محرم رشتہ دار بھی ہیں قریبی اور محرم بھی ہیں اس کے وہ مراد ہوں گے اور ان میں پھر کیسے دیں گے بھائی وہ تو کافی سارے ہیں کہتے ہیں بھائی جو سب سے قریبی ہوگا پہلے اس کا اعتبار کریں گے اگر وہ ہیں تو ان کو دے دیں گے اگر وہ نہیں تو اس سے دور والا ذرا دیکھو اگر وہ نہیں تو اس سے دور والا دیکھو درجہ بدرجہ بھائی سمجھ میں آیا بھائی جو کہتے ہیں وہ من اوسال عقاربی ہی اور جس نے اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے وصیت کی تو وصیت جو ہے قربی فل اقربی جو قریب ہے پھر جو اس کے قریب ہے من مین پلی رحم قریبی محرم رشتے دار میں سے ولا ارقل فیمل والدانی ول ولادو ہاں البتہ بھائی قریبی رشتے دار تو والدین بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے بھائی یہ تو سب سے قریبی ہیں ان کے ساتھ تو بلا واسطے کے رشتہ ہے کہتے ہیں نہیں بھائی والدین مراد نہیں ہوں گے اس میں وہ داخل نہیں ہوں گے وصیت میں بیٹا داخل نہیں ہوگا وصیت میں کیوں نہیں داخل ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ عرف کے اندر قریبی رشتہ دار سے وہ رشتہ دار مراد لیے جاتے ہیں جو واسطے کے ساتھ ہوں اور یہ تو بغیر واسطے کے ہیں لہٰذا یہ مراد نہیں بھائی وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمُ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدَ داخل نہیں ہوں گے اس میں والدین اور اس کی اولاد وَيَقُونُ لِلِسْنَئِنِ فَصَاعِدَا اور وہ وسیع یہ وسیعت دو یا زیادہ کے لئے ہوگی بھئی یہ مال دو یا زیادہ کے لئے ہوگا جس کی اس نے وسیعت کی ہے بھئی دو یا زیادہ کیا معنی مطلب یہ ہے یہ جو اس نے مال کی وسیعت کی ہے یہ ایک رشتہ دار کو نہیں دیں گے کم از کم کتنے ہونے چاہیے دو یا دو سے زیادہ ان کو دیں گے دو ہیں تو آدھا آدھا دے دیں گے دونوں کو تین ہیں تو تینوں میں تقسیم کر دیں گے چار ہیں تو چاروں میں تقسیم کر دیں گے لیکن اگر ایک ہے تو اس کو پورا نہیں دیں گے بھائی یہ کیوں دو یا دو سے زیادہ کی شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں کہتے ہیں بھائی آپ دیکھتے نہیں جتنے لفظ اس نے ذکر کیے جمع والے ذکر کیے ہیں تو یہاں پر بھی اس نے اقارب کا لفظ استعمال کیا اور اقارب جمع ہے مولانا جمع اور وراثت کے باب میں جمع کا اطلاق کم از کم دو پر ہوتا ہے ویسے تو اطلاق تین پر ہوتا ہے لیکن میراث کے مسئلے میں جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے پر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے تو وسیعت بھی میراث کی طرح ہی ہوتی ہے جیسے وراثت مرنے کے بعد مال دیتے ہیں وسیعت بھی کب نافذ کرتے ہیں مرنے کے بعد تو یہ بھی اسی کی طرح ہے لہٰذا اس میں بھی کم از کم جمع سے کتنے مراد لیں گے کیونکہ اس نے اقارب جمع کا لفظ استعمال کیا تھا دیکھیے آگے تفصیل بھی آ رہی ہے بھائی کس طرح کریں گے کہتے ہیں وہ عیدا اوفا بزال اور جب اس نے وصیت کی یہ ولی یہ کون سی وصیت کی بھائی کہ میرے قریبی رشتہ داروں کو دے دینا تو کہتے ہیں جب اس نے یہ وسیعت کی و لہو امانی و خالا و خالانی اور اس کے دو چچا ہیں وہ اور دو مامو ہیں وصیت کرنے والے کے دو چچا بھی ہیں اور دو مامو بھی ہیں آپ کیا کریں گے کیسے بھائی چچا بھی قریبی رشتہ دار محرم بھائی اور ماموں بھی کیا ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ سب سے پہلے قریبی کو دیکھیں گے جتنا زیادہ قریبی ہو اور چچا زیادہ قریبی ہے بھائی ماموں کی نسبت چشا زیادہ قریبی ہے کیونکہ وہ عصبہ بنتا ہے بھائی آگے تفصیل آ جائے گی کتاب الفرائض کے اندر بھائی آساباد وغیرہ جو باپ کی طرف سے جن کے ساتھ رشتہ بنتا ہے بھائی کیونکہ نصب کس کی طرف سے چلتا ہے باپ کی طرف سے چلتا ہے بھائی تو یہ ان کے ساتھ رشتے کے اندر کوئی عورت درمیان میں نہیں آتی بھائی تو کہتے ہیں وہ ادا اوفا بزالی کا بلہ تو ایک شخص نے وسیعت کی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اب قریبی رشتہ دار بتلایا بھائی جو درجہ بدرجہ جو سب سے قریبی محرم رشتہ دار ہیں اس کے پہلے ان کو دیا جائے گا اگر وہ نہیں ہے تو ان سے دور والوں کو دیکھا جائے گا اور کم از کم دو کو دیا جائے گا ایک کوئی سارا مال نہیں دیا جائے گا سمجھ میں آیا کہ وہ ادا اوسا ایک شخص نے یہ وسیعت کی وہ لگو امانی اور اس کے دو چچا ہیں اور دو ماموں ہیں تو کہتے ہیں فل وسیط ہی تو وسیعت اس کے دونوں چچوں کے لیے ہوگی بھائی کیونکہ وہ اس کے قریبی رشتے دار ہیں بھائی باپ کی طرف سے بھائی اور قریبی محرم رشتے دار ہیں بھائی تو اب دیکھیے سب سے قریبی رشتے دار دیکھنے تھے اور اس میں بھی کم از کم کتنوں کو دینا تھا دو کو تو لہذا ان میں سے یہ دو ہیں چچا تو دونوں کو وہ مال دے دیں گے آدھا آدھا بھائی آگے بتلائیں گے آپ کو بھائی اگر ایک چچا ہے اور دو ماموں ہیں تو اب کیا کیا جائے گا تو یاد رکھیے امام اعظم ابو خنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی چچا ایک ہے سب سے قریبی رشتے دار اور ہم نے کہا تھا دو کو دینا ہے معلوم ہو ایک کو نصب سے زیادہ نہیں دیں گے تو چچا کو نصب دے دیں گے اور پھر اس سے دور والے دیکھے تو دو مامو تھے بھائی اس کے بعد تو وہ باقی نصب ان دونوں کو دے دیں گے سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں پہلی صورت بلو امانی و خالانی اس کے دو چچا اور دو ماموں ہیں فل وسیت المند ابھی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تو وسیعت اس کے دو چچوں کے لیے ہوگی امام اعظم ابو وہ رحم اللہ کے نزدیک کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریبی ہیں وہ انکان الم و خالانی اور اگر اس کے ایک اس کا ایک چچا اور دو ماموں ہیں نصف ولی تو چچا کے لئے نصف ہوگا اور دونوں مامو جو ہیں ان کے لئے نصف ہوگا وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَقْصَى أَبِلَّهُ فِي الْإِسْلَامِ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی اس نے کیا کہا میرے قریبی رشتہ داروں کو دینا بھئی تو کہتے ہیں اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو دیا جائے گا یعنی اس کا بھائی دیکھو خاندان میں دادے دادوں کے نام پر چلتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی دادا باد سب سے اوپر والا ایک نام مشہور ہے فلاں کے قبیلہ ہے پھر اس سے نیچے کئی پشتوں بعد آ کر کوئی اور دادا مشہور ہو تھا اس کا بھی نام آ جاتا ہے پھر وہ دو تین بھائی تھے ایک پلاں والے یہ فلاں کے خاندان ہے یہ فلاں کا خاندان یہ فلاں کا خاندان تو اس طرح نام چلتے ہیں بھائی تو صاحبین فرماتے الوسیت الکل مئی ان سبوں کے وسیعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو منصوب ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے اس شخص کے آخری باپ کی طرف طرفی اسلام کے اندر بھئی وہ جو اوپر باپ دادے وغیرہ گزرے وہ سارے آبا ہیں نا سارے دادے اب ہی ہیں تو اس میں جو آخری کنارے کا باپ ہے اسلام کے اندر بھئی سمجھ میں آیا بھائی کسی وقت کسی نے اسلام قبول کیا ہوگا تو اب وہ جو خاندان کے اندر نام چلے آ رہے ہیں قبیلے وغیرہ کے اعتبار سے تو جو اسلام کے اندر آخری باپ ہے اس کی طرف جو منصوبے ہیں ان کو وسیعت میں سے حصہ دیا جائے گا ان سب کو وسیعت میں سے کیا, کیا جائے گا حصہ دیا جائے گا بھائی تو کہتے ہیں دوبارہ سنیے ترجمہ ہر اس شخص کے لیے یون سب جس کی نسبت کی جاتی ہے الافسا ابن لہو اس شخص کے آخری کنارے کے باغ کی طرح فی السلامی اسلام کے اندر بھائی وہ بھی جب اس کی اولاد میں سے ہے تو اسی کے اب جو ہے وہ اس کا بھی اب ہوا تو جیسے اس کی نسبت اس اب کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی بھی اسی کے اب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کا بیٹا جو کئی کافی پہلے گزرا تھا سولو سی دراہیمی او بسولوسی غن ہی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک شخص کے لیے وسیعت کی کہ میرے جتنے دراہیم ہے اس میں سے تیسرا حصہ مثلاً زید کو دے یا میری جو بکریاں ہیں ان کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اچھا وہ وسیعت کرنے والا انتقال کر گیا اب بعد میں ابھی انہوں نے زید کو حصہ نہیں دیا تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ جو دراہم تھے ان کے دو سولوس یا وہ جو بکریاں تھیں ان کے دو سولوس ہلاک ہو گئے اس نے کیا کہا تھا دراہم میں سے کتنا زید کو دینا ایک ثلث دینا اس کو کتنا دینا یعنی میرے جتنے حصہ زید کو دے دینا یا یہ کی میری جسنی ہیں ان کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اور پھر اس کے بعد ابھی بک... اس کے مرنے کے بعد ابھی یہ دراہیم تیسرا حصہ اس کے حوالے نہیں کیا تھا کہ دراہیم میں سے دو ثلث ہلاک ہو گئے مثلا تین سو درہم تھے تین سو میں سے دو سو ہلاک ہو گئے یا بکری اس ایک سلس بکریوں کی وسیعت کی تھی اور تین سو بکریوں میں سے دو سو ہلاک ہو گئی تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں اب باقی مال کے اگر یہ سلس میں سے نکل سکتی ہیں یہ سو درہم باقی مال دو سو درہم یا اس سے زیادہ کا ہے تو یہ سو درہم باقی ہیں یہ اس کا سلوس بن سکتے ہیں لہٰذا یہ سارے اس کو دے دیے جائیں گے یہ اسی کا حصہ گویا ہے اور باقیوں کا حصہ ہلاک ہو گیا درہموں میں بھائی درہنگ میں تین سلوس تھے نا ایک سلوس اس کا تھا تو دو سلوس کس کے تھے وارثوں کے تو معلوم ہوا جو ہلاک ہوا ہے یوں سمجھیں گے وارثوں کا حصہ ہلاک ہوا اور بکریوں میں بھی جو ہلاک ہوئی ہیں گویا کس کی ہلاک ہوئی وارثوں کی تو اسے سو بکریاں دے دیں گے یا سو درہنگ دے دیں گے بشرطے کہ یہ کل مال کے سلوس میں سے بن جاتے ہوں نکل آتے ہوں صورت سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں من او فالسل دراہیمی اور جس جی شخص نے وسیع کی کسی آدمی کے لیے اپنے دراہیم کے تیسرے حصے کی اور بسولسی غن ہی میں نے بتلا بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں یہ اپنی بھیڑ بکریوں کے تیسرے حصے کی فحال کا تو ہلاک ہو گئے کتنے ہلاک ہوئے میں نے کیا بتلایا تھا دو سلو یہی کہہ رہے ہیں اصل میں تھا سلوسانی نظافت کی وجہ سے گر گیا تو ہلاک ہو گئے اس کے دو سلوس و بق یا اور اس میں سے ایک سلوس باقی رہ گیا وہ ہوا یقرو جو مینسولو سماں بق یا مالحی اور وہ حصہ جو سولوس دراہیم یا سولو سے غن جو ہے وہ نکل آتا ہے مینسولو سماں بق یا ممالی اس کے مال میں سے جو باقی ہے اس کے سلوس میں سے یہ نکل آتے ہیں لہو جمی اور ماں تو اس موسا لہو کے لیے ہوگا سارا وہ جو, جو بچ گیا ہے یعنی وہ جو دراہیم سو بچ گئے ہیں وہ سارے اس کو دے دیں گے یا وہ سو بکریاں جو بچ گئی ہیں ساری اس کو دے دیں گے سمجھا اس لیے کیونکہ دراہیم اور بکریاں ایک ہی جنس ہیں دراہیم بھی سارے ایک جنس کے بکریوں کی وسیعت کی اور بکریاں بھی ایک جنس کی اگر مختلف جنس کے ہوں پھر اس طرح مسئلہ نہیں ہوگا جیسے آگے دیکھیے کہتے ہیں ومن ہی جس شخص نے وسیع کی اپنے کپڑوں کے تیسرے حصے کی ایک شخص نے کی میرے مرنے کے بعد میرے جتنے کپڑے ہیں ان کا تیسرا حصہ کیا کیا جائے زید کو دے دیا جائے کپڑوں میں سے سمجھ میں آیا بھائی اور وہ کپڑے مختلف النوا ہیں بھائی یا تھان پڑے ہوئے یا اپنے کپڑے کہہ رہے جو بھی کہہ رہے ہیں بھائی تو وہ مختلف النوار ہیں تو یہ اب ایک جنس نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کپڑے مختلف قسم کے ہیں اور ہر ایک علیحدہ جنس شمار ہوتی ہے تو جو مختلف جنس کے ہیں اب اس میں سے کپڑوں کا ایک سلوس دینے کی اس نے وسیعت کی ہے اور دو سلوس ہلاک ہو گئے تو کیا جو باقی بچ گیا وہ سارا ایک سلوس ہے وہ سارا اس کو دے دیں گے کہتے ہیں نہیں اب اگر یہ سارے کپڑے جو بچے ہوئے ہیں یہ پورے مال کے سلوس میں سے نکل سکتے ہیں پھر بھی یہ سارے کپڑے اس کو نہیں دیں گے بلکہ جو بچے ہوئے کپڑے ہیں ان کا سولوس دیں گے اس کو کیونکہ یہ مختلف الاجناس ہیں بھائی کہتے ہیں وہ من اوفا بھی اور جس شخص نے وسیعت کی کسی کے لیے اپنے کپڑوں کے سلوس کی فاحلہ کا سولوس تھا تو ہلاک ہو گئے ان کپڑوں کے دو سولوس وہ بق یا اور ان کپڑوں کا, کا ایک سولوس باقی رہ گیا وہ ہوا یا قروج من سولوس ماں بق یمن ہی اور یہ جو ہیں کپڑے یہ جو باقی بچے ہوئے یہ نکل نکل سکتے ہیں اس شخص کے مال کے ماں بقیہ میں سے جو سولوس ہے باقی مال کے سولوس میں سے یہ کپڑے نکل سکتے ہیں تو کہتے ہیں لم ثقہ اللہ سلوس ماں بق یمین سیا تو مستحق نہیں ہوگا موسا لہو مگر باقی کپڑوں کے سلوس ہی کا جتنے کپڑے بچ گئے وہ ایک سلس بچا ہوا وہ سارا نہیں دیں گے بلکہ بچے ہوئے کپڑوں کا پھر کیا نکال لیں گے سلس نکالیں گے وہ دیں گے صورت یہ ایک شخص نے وسیع کی دوسرے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اسے ایک ہزار دے دینا اب اس شخص کا انتقال ہو گیا اب مرنے کے بعد اس کا کچھ مال تو نقد موجود ہے نقد دراہیم ہے اور کچھ دین کی صورت میں ہیں مثلا اس آدمی کیا ایک ہزار برہم نقد موجود ہیں وفات کے وقت اور دو ہزار جو ہیں اس کے دین ہیں دوسروں سے اس نے وصول کرنے ہیں لیکن وہ بھی اسی کا مال ہے اور وسیعت اس نے کتنے کی کی ہے زید کو کتنے دینے ہیں ایک ہزار کہتے ہیں جو نقد موجود ہے اگر اس کے اس کا سلس نکالیں اس سے ہزار کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کہتے ہیں بھائی نقد تو خود ہزار موجود ہے اس سے ایک ہزار سلوس نکالیں تو وہ ایک ہزار نہیں بنتا وہ تو تین سو سے کچھ اوپر بن جائے گا تو کہتے ہیں اگر نقد سے ایک ہزار نکل سکتے ہیں تو نقد سے ایک ہزار نکال کر اس کو دے دیے جائیں گے سمجھ میں آیا اگر فرض کرو نقد تین ہزار بچے ہوتے اور جو دین ہے وہ الگ ہے تو اسی نقد میں سے اس کا ایک سلوک کتنا بن جاتا ہے ایک ہزار بن جاتا ہے تو پھر تو ہم ایک ہزار اسی میں سے اس کو دے دیتے لیکن چونکہ اب نقد کے سلوس میں سے ایک ہزار پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں کہتے ہیں بھائی پھر اس نقد کا سلس لے لے گا یہ اور باقی سلوس کس میں سے لے لے گا دین میں سے ہزار پورے کرے گا بھائی ہزار پورے کر لے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ومن او فال بھی الفی درہمین اور جس نے وسیع کی کسی شخص کے لیے ایک ہزار درہم کی والن آئین ان ودین ان اور اس شخص کا مال جو ہے عین ہے یعنی نقد بھی ہے ودین اور دین بھی ہے عین سے یہاں کیا مراد ہے نقد نقد بھی ہے اور دین بھی ہے فعین خارا جل الفمین سلس العینی اگر وہ ایک ہزار نکل ہیں نقد کے سلس میں سے دوفیات عل موسا لہو تو وہ دے دیے جائیں گے موسالہ کو یعنی جس کے لیے وسیعت کی تھی اسے دے دیں گے وہ علم یا اور اگر وہ نہیں نکلتے اس نقد کے سلوس میں سے ایک ہزار نہیں نکلتے دوفیہ علیہ سلوس العینی تو اسے نقد کا سلوث دے دیں گے وہ کل لمحہ خراج شیع امینہ دینی اور جب بھی دین میں سے جو کچھ وصولی ہوگی آخازہ تو وہ کیا کرے گا اس کا ایک سلس لے لے گا یہاں تک کہ کتنے پورے برابر ہو جائیں ایک ہز. بھائی فرض کرو مال کتنا نقد ایک ہزار ہے اور تو اس کا سلوس لے لے گا اور باقی دو, دو سلوس ابھی باقی ہیں ہزار کے تو وہ دین سے لے گا اور کیسے لے گا بھائی دین اکٹھا تو وصول نہیں ہوتا اگر اکٹھا وصول ہو جائے پھر تو الگ بات ہے اکٹھے لے لے گا دین تھوڑا تھوڑا کر کے وصول ہو رہا ہے تو جتنا وصول ہوتا جائے اس کا سلوس لیتا جائے گا لیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا ایک ہزار دیر پورے ہو جائیں بھائی یہ مانا وقار جیشے جب بھی نکلے کوئی چیز دین میں سے کوئی چیز آخا سلوسا ہو تو یہ اس کا سلوس لے لے گا حتا طویل القو یہاں تک ایک ہزار برابر ہو جائیں پورے ہو جائیں وہ تجز الوسیت الحملی وبل حاملی و حمل کے لیے وسیعت کرنا جائز ہے ایک عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یہ ایک شخص نے وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو اس عورت کے پیٹ میں حمل ہے اس کو میری طرف سے اتنا مال دے دینا تو یہ وسیع درست ہے حمل کے لیے وسیعت کرنا درست ہے وہ بل حاملی حمل کی وسیعت کرنا یہ بھی درست ہے حمل کے لیے یہ اور بات ہے مولانا اور ایک ہے حمل کی وسیعت کی. کیسے اس کی باندی تھی اس شخص کی اس کے پیٹ میں بچہ ہے حمل ہے اس نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد یہ جو میری باندی کا حمل ہے یہ فلاں کو دے دینا تو وہ جب بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ اس فلاں کو دے دیا جائے گا تو حمل کے لیے بھی وسیعت کرنا صحیح اور اس حمل کی وسیعت کرنا بھی فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی تو کہتے ہیں و جائز ہے الحملی حمل کے حاملی اور حمل کی کہ کب ادا یوم جبکہ جنم دیا جائے اقلام تتور چھ ماہ سے کم کے اندر میں یوم الوسیتی وسیعت کے دن سے بھائی وسیعت کے دن سے چھ ماہ کم از کم چھ ماہ کے ماہ سے کم کم میں اس کی پیدائش ہونی چاہیے ماہ سے زیادہ میں پیدائش اس لیے کہ حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے ماہ ماہ ہے تو چھے کے بعد اگر وہ عورت بچے کو جنم دیتی ہے پھر تو امکان ہے جب اس نے وسیع کی تھی اس وقت حمل تھا ہی نہیں اور معدوم کے لیے تو وسیع درست ہی نہیں ہے ہاں چھ ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا معلوم ہوا جب اس نے وسیع کی تھی اس وقت بھی حمل پیٹ میں موجود تھا کیونکہ چھ ماہ سے پہلے ہی پیدا ہوا ہے وصیت کے دن سے اور اگر اس وقت موجود نہ ہوتا تو پھر تو چھ ماہ سے پہلے اس کی پیدائش ممکن نہیں تھی سورج سمجھ میں آ گئی تو یہ مانا اضاع تدری اشکور وسیع جب کہ اس کو جنم دیا جائے وصیت کے دن سے چھ ماہ سے کم کے اندر بھائی إِلَّا ایک شخص نے وسیعت کی کسی دوسرے آدمی کے لیے کہ میری فلاں باندی اسے دے دینا لیکن اس کے جو پیٹ میں حمل ہے وہ نہیں دینا صرف باندی کی وسیعت کر رہا ہے اس کے حمل کا استثناء کر لیا کہ وہ حمل اسے نہیں دینا بھائی تو کہتے ہیں وسیعت درست ہے بھائی یہ کیسے درست ہے صرف باندھی دینا اور حمل نہ دینا تو حمل کا تو استثناء درست نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھائی اکیلے حمل کی وسیع درست تھی یا نہیں تھی درست تھی تو اس کا استثناء بھی درست ہے بی کے اندر اکیلے حمل کی بے درست نہیں تو اس کا استثناء بھی درست نہیں ہوتا یہاں اکیلے حمل کی وسیعت درست ہے تو اس کا استثناء کرنا بھی درست ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ عیدا او فالم بی جار یتی اور جس نے وسیعت کی کسی آدمی کے لیے اپنی باندھی کی علاوہ سوائے اس کے حمل کے یعنی اس کے حمل کا استثناء کر لیا تو سکھل وسیع والاستثناء تو وسیعت بھی صحیح ہے اور استثناء بھی صحیح ہے ومن او فالج الم بی جار یتی فولادت اچھا سورت یہ ہے صورت یہ اس توجہ سے سنو بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وسیع کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ باندی زید کو دے دینا اس شخص کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد ابھی مال تقسیم نہیں کیا باندی زید کے حوالے ابھی نہیں کی کہ اس سے پہلے ہی باندی نے ایک بچے کو جنم دے دیا کہتے ہیں اب کیا کریں گے کیا باندی کے ساتھ بچہ بھی اس شخص کے حوالے کریں گے کہتے ہیں بھائی ہاں اگر یہ باندی اور بچہ سلوس مال میں سے نکل آتے ہیں سمجھ میں آیا فرض کرو باندی کی قیمت ہے تین سو درہم اور بچے کی بھی قیمت کتنی ہے تین سو درہم ہے اور اس کا کل مال اس کے علاوہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ چھ سو اس کے سلوس میں سے نکل آتے ہیں مطلب اس کے علاوہ بھی اس کے پاس نقد تین ہزار براہیم بھی اس نے چھوڑے تو تین ہزار اور یہ چھ سو یہ بھی ساتھ ملا دو کل مال کتنا ہو گیا چتیس سو درہم اور چھتیس سو درہم کا سلس کتنا ہوتا ہے بارہ سو درہم اور یہ دونوں بارہ سو درہم سے کم ہیں یعنی سلوس کے اندر ہی ہیں تو لہٰذا دونوں دے دیے جائیں گے کیونکہ یہ سلوس میں سے نکل آتے ہیں سورج سمجھ میں آ اچھا اگر سلوس میں سے نہیں نکلتے پھر کیا کریں گے تو یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں باندی کے ذریعے پھر سلوک پورا کیا جائے گا اگر باندھ سمجھ میں آیا باندھی میں سلوس پورا ہو جاتا ہے ٹھیک اگر باندھی میں سلوس پورا نہیں ہوتا پھر بچے میں سے باقی حصہ پورا کر دیا جائے گا کیا کیا جائے گا کیسے دیکھو थी کتنے کی تھی تین سو کی اس نے بچہ جنم بچے کو جنم دیا بچہ بھی کتنے دیر ہم کا تین سو اور فرض کرو اس شخص کے باقی چھ سو درہم بھی اس نے چھوڑے تو تین سو اور تین سو چھ سو اور چھ سو درہم اس نے نقد چھوڑے کتنے ہو گئے بارہ سو آپ باندھی اور بچے کی قیمت کتنی بن رہی ہے چھ سو اور حالانکہ بارہ سو کا سلو کتنا بنتا ہے چار سو تو یہ تو سلو سے بڑھ رہے ہیں دونوں لہذا آپ دونوں نہیں دیں گے بلکہ پہلے صرف باندی دے دیں گے دینا ہے تو کس باندی اس کے حوالے کر دی باندی تو کتنے کی ہے تین سو, تین سو. لیکن سلس کتنا بنتا ہے چار سو تو ابھی بھی کتنا باقی ہے ایک سو باقی ہے تو وہ اب بچے میں سے پورا کر لیں گے اور بچہ ہے تین سو کا اور ایک سو اس میں سے اس کا ایک سلوس بنتا ہے تو بچے کے ایک سلوس کا وہ مالک ہو جائے گا ساری باندی کا بھی مالک اور بچے میں سے اس کے ایک سلوس کا بھی مالک ہو گیا سورج سمجھ میں آ گئے فرماتے ہیں نہیں باندھی اور بچے دونوں میں سے برابر لے لے گا یہاں باندی کو اصل اور بچے کو تابع نہیں بنائیں گے بلکہ دونوں برابر ہیں دونوں کے ذریعے اس کے مال کو سلوس کو پورا کیا جائے گا کیسے باندی اور بچہ ملا کر کتنے کے ہیں چھ سو کے اور اس کا حصہ کتنا بنتا ہے چار سو ہی بن سکتا ہے چار سو سے زیادہ نہیں تو اب چار سو ان دونوں میں سے دیں گے دو سو حصہ کس میں سے لے لے گا باندی میں سے اور دو سو حصہ کس میں سے لے لے گا بچے میں سے معلوم ہوا باندی میں سے دو سو دیرہ اور وہ کل ہے تین سو دیرہ کی تو دو سو کتنے ہوئے دو سلوس. تو دو سولف باندی کا مالک ہو جائے گا اور دو سلف ہی بچے کا مالک ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں ومن اوفا لاجل یا تین جشق جس نے وسیعت وسیع وسیع کی کسی دوسرے آدمی کے لیے کسی باندھی کی فولادت باغ موتی موسی تو باندی نے بچے کو جنم دیا موسی کے مرنے کے بعد جس نے وسیعت کی تھی اس کے مرنے کے بعد بچے کو جنم دیا قبل ان يقبل پل موسا لہو قبل اس کے موسا لہو قبول کرے ولادت آگے آ رہا ہے ولدن بندی نے جنم دیا کس کو جنم دیا یہ بچے کو جنم دیا تو یہ مفول ہے ولدت کے لیے دوبارہ ترجمہ جس شخص نے وسیع کی کسی دوسرے کے لیے کسی باندی کی میں کیا رہا ہے ولادت تو باندی نے بچے کو جنم دیا کب جنم دیا بعد موتی الموسی وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد قبل اکبل الموسا لہو قبل اس کے کہ کیا کرے موسا لہو وصیت کو قبول کرے یعنی ابھی مال تقسیم نہیں ہوا اسے اس کا حصہ نہیں دیا گیا قبول کرنے کے بعد باندی بچے کو جنم دیتی ہے وہ تو پھر اسی کا ہے کیونکہ باندھی اس کی ہو چکی ہے اب اس کا جو بچہ ہوگا وہ بھی اسی کا ہوگا لیکن قبول کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی باندھی اس کی ملک میں داخل نہیں ہوئی تو اس نے بچے کو جنم دیا پھر اس کے بعد کیا کیا بچے کو جنم دینے کے بعد موسالہ نے وسیعت کو قبول کر لیا ٹھیک ہے بھائی دے دو مجھے میرا حصہ وہ یقروجان مین سولوسی اور بچہ اور باندھی دونوں نکل آتے ہیں سولو سے فما لو سالہ تو دونوں کس کے ہو جائیں گے موسالہ ان جس کے لیے وصیت کیا لَمْ <سُولُسِي> اگر وہ دونوں سلو سے نہیں نکلتے زاراب سولوسی تو وہ سولوس لے لے گا زارابا بولو کا ترجمہ یاد رکھنا بھائی زارا باب کا معنی ہے وہ سولو لے لے گا عربی میں کہتے ہیں زارابا بی اس نے اپنا حصہ لے لیا تو زار سول وہ سولو لے لے گا وہ آفاظہ بل حسما محمد رحمہ اللہ اور وہ اپنا حصہ لے لے گا ان دونوں میں سے صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی دونوں برابر ہیں اور میں نے بتلایا تھا ایمام صاحب کیا فرماتے تھے کس میں سے حصہ لے گا باندھی سے حصہ لے گا کیونکہ وہ اصل ہے وصیت اس کی کی گئی تھی بچہ تو تب ان داخل ہو رہا ہے وصیت کے اندر وقال ابو حنی فتح رحمہ اللہ تعالیٰ خود الطع کا مین المی کے وہ کس میں سے لے لے گا وہ جو بچے کی جو ماں ہے یعنی وہ جو باندی ہے اس میں سے حصہ لے لے گا فضولہ ان پس اگر کچھ حصہ بچ گیا یعنی ابھی اس کا حصہ پورا نہیں ہوا تو آقادہ مین الولہ تو کس میں سے لے لے گا بچے میں سے بھی لے لے گا تو صاحب کے مطابق کتنا کتنا حصہ لے گا دو سولس باندی سے اور دو سولوس بچے سے اور امام صاحب کے نزدیک کس طرح لے لے گا پوری باندی کو لے لے گا اور بچے کا ایک سلوس لے لے گا سکنا داری نہ معلوم اچھا یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ صرف نفے کی وسیعت کی جائز ہے ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام ایک سال تک زیب کی خدمت کرتا رہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا بھائی اور ایک شخص نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے مکان میں زید ایک سال تک رہے یہاں اس کو رہائش دے دی جائے تو یہ بھی درست ہے ہمیشہ کے لیے بھی وسیع درست ہے میرے مرنے کے بعد زید ہمیشہ اس مکان میں رہتا رہے تو جب تک زید زندہ ہے وہ اسی مکان میں رہ سکتا ہے مرنے کے بعد پھر وارثوں کو وہ, ما, وہ مکان کیا کر دیا جائے گا واپس اسی طرح غلام کی خدمت کی وسیعت کی کہ میرے غلام ہمیشہ زید کی خدمت کرتا رہے گا میرے مرنے کے بعد تو غلام زید کی خدمت کرتا رہے گا جب زید کا انتقال ہو جائے گا آپ تو زید ہی نہ رہا اب پھر واپس غلام کس کے پاس آ گیا وارثوں کے پاس کیوں کہ اس نے خدمت کی وصیت کی تھی غلام اس کو دینے کی وصیت نہیں کی تھی تو خدمت وہ کرتا رہا جب میں وہ نہ رہا تو مالک اب بھی وارث ہی تھے تو پھر واپس کیا ہوا وارثوں کے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو کہتے ہیں بتجوز الوسیتوں کی خدمت آپتی ہی و سکنا داری ہی سنی اور جائز ہے وسیعت کرنا اپنے غلام کی خدمت کی اور اپنے گھر کی رہائش کی سنین نہ معلومتا سین معلومتاً معلوم سالوں کے لیے کہ اتنے سال خدمت کرے گا اتنے سال رہائش رکھے تجز و زالی اور یہ ہمیشہ کے لیے بھی جائز ہے کہ ہمیشہ کی وصیت کرے فائن خراجت رقاب منت سولوس خدمت ہی اگر نکل آتی ہے غلام کی رقابہ سلوس میں سے لیکن یہاں بھی بھی دیکھو سلوس کا اعتبار کریں گے اس نے کیا کہا ہے میرا یہ غلام زید کی ایک سال تک خدمت کرتا رہے تو آپ یہ نہیں کہ غلام فوراً حوالے کریں گے بلد دیکھیں گے یہ غلام میں سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا دیکھا گیا تو سولوس سے نکل آتا ہے تو اب تو دے دو اس کے حوالے کر دو ایک سال تک غلام اس کی خدمت کرتا رہے مالک اس کے ورثہ ہی ہیں لیکن خدمت اس کی کرتا رہے گا ایک سال بعد پھر آ جائے گا بس اور اگر سولو سے نہیں نکلتا یہ غلام مثلا دیکھا تو صرف یہ غلام ہی تو تھا اس کے پاس اور تو کچھ تھا ہی نہیں آپ کیا کریں کہتے ہیں بھائی اب آپ چونکہ اس کی معلوم ہوا وسیع صرف سولس میں نافذ ہوتی ہے تو آپس میں اتفاق کریں گے آپس میں تقسیم کر لیں گے ہر تین دن میں سے ایک دن موسا لہو کی خدمت کرے گا اور دو دن وارثوں کی خدمت کرے گا سمجھ میں آیا بھائی ہر تین دن میں سے ایک دن موسا لہو کی کیونکہ سلوس میں وسیعت نافذ ہو کرنی ہے تو ایک دن تو کہتے ہیں فین خارا جات العبد من مینت اگر نکل آتی ہے غلام کی گردن یعنی غلام کی ذات نکل آتی ہے سلوس میں سے تو سلی میں لے ہی تو سپر کر دیا جائے گا اس کی خدمت کے لیے وان كان اللہ مال الح غیر اور اگر اس کا کوئی اور مال نہیں ہے اس غلام کے علاوہ خد عمل براستا تو خدمت کرے گا وارثوں کی دو دن ول موسا لہو اور موسا کی ایک مات اگر مالک تو ورثہ ہی یہ خدمت ان کی کر رہا تھا یہاں <تصفيق> سے آپ کو بتا رہے ہیں بھائی ایک آدمی نے زید کے لیے مسن وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیہ میرے مال میں سے دے دینا ابھی اس وسیعت کرنے والے کا انتقال ہی ہوا یہ زندہ ہی ہے کہ اس کی زندگی میں زید کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں وسیعت باطل ہو گئی کیونکہ موسا لہو کو مالک دیا جاتا ہے موسی کی موت کے بعد اور موسی تو ابھی زندہ ہی ہے موسا لہو کا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا تو وسیعت باطل تو کہتے ہیں وہ ماتل موسا لہو فی حیات الموسی اگر انتقال ہو گیا موسی کی زندگی میں ہی یعنی وسیعت کرنے والے کی زندگی میں ہی بطال وسیع باطل ہو جائے گی ایک آدمی نے وسیعت کی کہ زید کی اولاد کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا میرے مرنے کے بعد بھائی اب کیا کریں گے کہتے ہیں زید کی جو اولاد ہے ان کو مال دے دیں گے بھائی اس کی اولاد میں کچھ اس کے بیٹے ہیں کچھ بیٹیاں ہیں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں سب کو برابر حصہ دو سب میں برابر برابر حصہ اور وسیعت میں اس نے ولد کا لفظ ذکر کیا تھا اور ولد کا لفظ مزکر اور منس دونوں پر برابری کے ساتھ بولا جاتا ہے اس میں مال بھی ان میں کیا ہوگا برابر تقسیم ہوگا اور اگر اس کی وجہ اس نے ولاد کا لفظ استعمال نہیں کیا اولاد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ورثہ کا لفظ استعمال کیا میرے مرنے کے بعد میرے مار میں سے ایک لاکھ روپیہ زید کے وارثوں کو دے دینا کیا کرنا जید زید जید کے, کے وارثوں کو دے دینا اب کیا کریں کہتے ہیں زید کے تو اور کوئی وارث نہیں تھے صرف اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اب کیا دونوں کو برابر دیں گے کہتے ہیں نہیں اس نے کیا لفظ استعمال کیا وارثوں کو اور وراثت کے اندر بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے تیس روپے ہیں تو بیٹی کو دس ملیں گے اور بیٹے کو بیس بھائی بیٹا دو بیٹیوں کے برابر حصہ لیتا ہے بھائی تو لہذا یہاں بھی اسی طرح تقسیم کریں گے کیوں اس طرح تقسیم کریں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے وراثت کا لفظ استعمال کیا اور وراثت میں معلوم ہوا یہ وہی اسی طریقے پر مال دینا چاہتا ہے جس طرح وراثت کے اندر دیا جاتا ہے بھائی سورج سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ان اگر کسی شخص نے وسیع کی فلاں کے لیے فل وسیع ان کے درمیان مذکر اور منصب کے لیے برابر ہوگی وہ اوسالی واراثتی فلان اور اگر کسی شخص نے وسیعت کی فلاں کے وارثوں کے لیے فل وسیع تو بین حملے دکر حضل ان تو وسیعت ان کے درمیان جو ہے کہ مذکر کے لیے دو منت کے حصے کے جیسی ہوگی مذکر کے لیے کیا ہوگا دو منت کے حصوں کے مثل یعنی مذکر کو محنت سے دگنا دیا جائے گا من اوسال و آمرین بھائی دیکھیے ایک شخص نے وسیع کی میرے منع کے بعد زید اور عمر کو میرے مال کا تیسرا حصہ دے دینا کس کو دینا زید اور عمر کو میرے مال کا تیسرا حصہ دینا تو اور عمر کا انتقال ہو چکا اب کسے دیں گے بھائی کہتے ہیں سارا سولو کون لے جائے گا زید لے جائے گا کیونکہ ایک کا انتقال ہوا اور اس نے کہا تھا سولف دونوں کو دینا ایک کا انتقال ہو چکا ہے تو سارا باقی لے جائے گا ہاں اگر اس کے بجائے اس نے یوں کہا میرے مال کا سولو زید اور عمر کے درمیان تقسیم کر دینا ان دونوں کے میں کیا کر دینا تقسیم کر دینا اب بھائی اب عامر کا انتقال بھی ہو جائے زید کو سارا نہیں دیں گے بلکہ کتنا دیں گے نصف دیں گے کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا میرا میرے مال کا سلوس دونوں کو دینا بلکہ کیا کہا تھا سلوس دونوں میں تفصیل کرنا معلوم ہو وہ ہر کو آدھا آدھا سلوف دینا چاہتا ہے سورج سمجھ میں آ گئے جبکہ پچھلی میں سورت میں اس نے کہا تھا کہ دونوں کو سلس دے دو اگر دونوں ہیں تو دونوں کو ملا کر سلو دے دیں گے دونوں میں سے ایک ہے تو سارا اسی ایک کو دے دیں گے تو کہتے ہیں سولوسی مال ہی اور جس نے وسیع کی زید اور آمر کے لیے اپنے سلوس مال کی پیدا عمر تو اچانک آمر جو ہے وہ مر چکا تھا یعنی اس, اس کا تو انتقال ہو چکا تھا کلو دن تو سولو سارا کا سارا کس کے لیے ہوگا زید کے لیے ہوگا وہ خالی اور اگر اس نے کہا میرا مال جو ہے زید اور عمر کے درمیان ہے یعنی ان کے درمیان تق... کر دینا ان دونوں بیچ تقسیم کر دینا وہ زیدحال یہ ہے کہ زید کا انتقال ہو چکا ہے کان علی نصف سولوسی تو عمر کے لیے نسر سولو ہوگا یعنی اب اسے سارا سلوس نہیں دیں گے ومن مالی ہی صورت یہ ایک آدمی نے وسیع کی میرے مرنے کے بعد میرا جتنا مال ہے اس کا زید کو دے دینا اور اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا وسیع کیا کر رہا ہے جتنا مال ہے میرا سا سارے سولو زید کو دے دینا اور جی میں ایک روپیہ نہیں ہے اس کے پاس ہاں بعد میں اس کا کاروبار سے اس نے محنت کام وغیرہ شروع کیا اور کاروبار چمک اٹھا اور لاکھوں کا مالک ہو گیا اور بعد میں اس کا انتقال ہوا تو کیا اب زید کو کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے کیونکہ جب وصیت کی تھی اس وقت تو اس کے بعد ایک روپیہ نہیں تھا کہتے ہیں بھئی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی وصیت کی تھی وصیت ہے اس نے رجوع کیا ہے رجوع نہیں کیا اور وسیعت کب نافذ کی جاتی ہے موت کے بعد بھائی وصیت ناپیز کی جاتی ہے اور موت کے وقت اس کے مال کو دیکھا جائے گا جب وصیت کی تھی اس وقت کے مال کو نہیں دیکھا جاتا اور موت کے وقت تو اس کے بعد مال موجود ہے لہذا اب مال کس کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وہ من اوسا بھی سلو اور جس نے وسیعت کی اپنے سلو سے مال کی والا مال اللہ اور حال یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے سب مست مال پھر اس نے مال کا مال لیا اس طلح تو موسا لہو یعنی وہ جس کے لیے وسیعت کی تھی وہ مستحق ہوگا سولوسا مایم لکھو اس مال کے سولوس کا جس کا وہ وہیت کرنے والا مالک تھا موت کے وقت یعنی وسیعت کرنے والا جس نے مال کا مالک تھا موت کے وقت اس کے سولو کا مستحق کون ہو جائے گا موسا لہو ہو جائے گا بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ حقیقت الکلام